فعین خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حد محمدن صلی اللہ علیہ وسلم و شر محدثاتها وكل وک اللہحدن بدع وكل وک البدعطن ضلال وكل وک في غلال عطن فناح ہر قسم کی حمد تبارک و ثناء اللہ تبار کو تعالیٰ کے لیے اور بے شمار جولام ہوں امام المبیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس پہ آپ کی ایک حدیث آج کے درس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا یہ حدیث جسے بیان کرنے لگا ہوں اسے امام مسلم نے امام ترمدی نے اور امام نسائی نے اور امام احمد نے اور دیگر بہت سے امئی حدیث نے اپنی اپنی حدیث کی کتب میں درج کیا ہے تو حدیث شک و شبہ سے بالاتر ہے نبی علیہ السلاۃ والسلام سے اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے جناب معاویہ ابن ابی صفیان رضی اللہ تعالی عنہما جناب معاویہ صحابہ کلام میں سے عظیم صحابی ہیں خود بھی مسلمان ان کے والد بھی مسلمان خود بھی صحابی والد بھی صحابی اور ان کی بہن نبی علیہ السلاۃ والسلام کی بیگمات میں سے ایک ہیں یعنی کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری ماں لگتی ہیں اور جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ کے میں سے ایک ہیں جنہیں خلیفہ بننے کا اعزاز حاصل ہوا خلافہ میں ان کا نمبر چھٹا ہے پہلے خلیفہ کون ہے جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ جناب عمر تیسرے خلیفہ جناب عثمان چوتھے خلیفہ جناب علی پانچویں خلیفہ جناب حسن کون جناب حسن چھ مہینے کے لیے وہ بھی خلیفہ بنے تھے اور پھر انہوں نے خلافت چھوڑنے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ میں یہ خلافت جناب معاویہ کے حوالے کرتا ہوں وہ یہ ذمہ داری سنبھالیں تو جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے چھٹے خلیفہ ہیں جہاد کی دنیا میں ان کا بہت بڑا نام ہے یہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کرام کے ایک حلقے میں تشریف لائے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے وہاں آپ تشریف لائے تو آپ نے کہا کہ ما اجلاس تم لوگ یہاں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو کس چیز نے تمہیں یہاں بیٹھنے پہ امادہ کیا ہوا ہے تو صحابہ کے کہنے لگے جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ ما ماحدان علام و من نبی علینہ میرے بھائیو آپ کی مکمل توجہ چاہتا ہوں صحابہ کے کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ نذکر اللہ اللہ کو یاد کریں اللہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اللہ کا تذکرہ کر رہے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں وہ اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں بیٹھنے کے کتنے مقصد ہوئے دو ملتے جلتے ہیں دو اللہ کا ذکر اور اللہ کی حمد و میرے بھائیوں کون سے دو مقصد ہیں اللہ کا ذکر اور اللہ کی حمد و صنا یہ حمد و صنا کس چیز پہ ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی صحابہ کے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی حمد و ثناء اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اللہ نے ہمیں مسلمان ہونے کی توفیق بخشی اللہ نے دین اسلام ہمارے دلوں میں ڈالا و من ابھی اور دین اسلام کے ذریعے ہم پہ بہت بڑا احسان فرمایا اس لیے ہم اللہ کی حمد و دونا بیان کر رہے ہیں تو اللہ کی کس نعمت پہ اللہ کی ہمد و ثناب بیان کی جا رہی ہے دین اسلام پہ کہ اللہ نے مسلمان بنایا ہے کافر نہیں بنایا اسلام کی نعمت ہمارے دلوں میں ڈالی ہے مسلمان ہونے کی توفیق بخشی ہے اس وجہ سے ہم اللہ کی حمد و شناف بیان کر رہے ہیں اور اسی حدیث کے وہ الفاظ جو نسائی شریف میں آتے ہیں وہاں پہ صحابہ کے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی حمد دو شناف بیان کر رہے ہیں نمبر ایک اس لیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا دوسرے نمبر پہ اس لیے کہ اللہ نے ہم پہ آپ کے ذریعے احسان فرمایا کس کے ذریعے نبی علی الصلاۃ اسلام کے ذریعے تو اللہ کی دو عظیم نعمتوں پہ اللہ کی حمد و دونا بیان کی جا رہی ہے نمبر ایک کہ اللہ نے دین اسلام دیا نمبر دو اللہ نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم نبی دیا کون سی دو نعمتوں پہ اللہ کی ہمد و صناح بیان کی جا رہی ہے نمبر ایک دین اسلام پہ اور نمبر دو جی نبی علیہ السلاط والسلام کی امت میں سے اللہ نے بنایا آپ کو ہمارا نبی بنایا اس لیے اللہ کی ہمد و سنا بیان کی جا رہی ہے آپ علیہ اصلاۃ والسلام نے کہا آج لکم اللہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر سوال کر رہا ہوں کیا تم صرف اس لیے بیٹھے ہو کہ اللہ کا ذکر کرو اور اللہ کی حمد و شناب بیان کرو صحابہ کے کہنے لگے و اللہ الا اللہ ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم صرف اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ اللہ کا ذکر کریں اللہ کی حمد و صنا بیان کریں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور اللہ نے ہمیں آپ جیسا نبی دیا تو نبی علیہ السلط اسلام نے فرمایا <تصفح> اما انی لم اف کم لکم میں نے تم سے قسم لی ہے قسم میں نے کیوں لی ہے قسم میں نے اس لیے نہیں لی کہ مجھے تمہارے اوپر اعتماد نہیں ہے قسم لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم میرے ہاں مشکوک ہو قسم لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں جھوٹا سمتا ہوں نہیں قسم میں نے اس لیے لی ہے کہ اتانی جبریل میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے ہیں کون آئے ہیں فخبرانی تو انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ان اللہ تعالی یباہی بکم الملائکہ کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے تم پہ فخر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے تم پہ فخر کر رہا ہے میرے بھائیو یہ وہ حدیث ہے جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے ویسے یہ روایت نسائی میں بھی آئی ہے ترمدی میں بھی آئی ہے امام احمد نے بھی روایت کیا ہے دیگر ایمۂ حدیث نے بھی روایت کیا ہے اب ہم اس حدیث کو سمجھنے کی مزید کوشش کرتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں کیا مسئلے معلوم ہوئے نبی علیہ السلاۃ وسلام کی حدیث بڑی بابرکت ہیں ان سے بہت سے فوائد ملتے ہیں بہت سے سبق حاصل ہوتے ہیں اس حدیث سے ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے ذکر کے لیے اللہ کی حمد و ثنا کے لیے بیٹھنا بہت اچھی چیز ہے اتنی اچھی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ فخر کرتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اللہ کی حمد و ثناح بیان کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں دوسرے نمبر پہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جب بھی کسی سے قسم لی جائے تو کس کی قسم لی جائے اللہ کی قسم لی جائے نبی علی اصلاۃ والسلام نے میرے بھائیوں بہت سی احادیث میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانے سے روکا ہے آفرمات آف من حلفی غیر اللّہ فقط اشرا کا جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا آج لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لو قسمیں اٹھاتے ہیں مختلف ولیوں کی لو قسمیں اٹھاتے ہیں باپ کی لو قسم اٹھاتے ہیں ماں کی لو قسم اٹھاتے ہیں رزق کی ملک کی دھرتی کی آئین کی یہ ساری قسمیں شریعت کے خلاف ہیں اور آپ علیہ الصلہ نے فرمایا جس نے بھی غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا تو قسم جب بھی اٹھائیں کس کی اٹھائیں میرے بھائیوں نبی علیہ السلام کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے جناب علی کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے شیخ ابد جلانی رحیمہ اللہ کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے ماں کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے ملک کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے کسی نے کعبہ کی قسم اٹھائی کس کی قسم اٹھائی کعبہ کی کعبہ میرے بھائیوں معمولی چیز ہے بہت بڑی چیز ہے اللہ کے تمام گھروں میں سب سے عظیم گر ہے اتنا عظیم گر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے طواف کرنے کا حکم دیا ہے لیکن جب جناب عبداللہ بن عمر کے سامنے کسی نے کعبہ کی قسم اٹھائی تو اس کے اوپر ناراض ہوئے اور کہا کعبہ کی قسم نہ اٹھاؤ رب کعبہ کی قسم اٹھاؤ اور پھر یہ حدیث بیان کی کہ نبی علیہ الصلاۃ وسلام نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانے سے روکا ہے تو یہاں پہ آپ نے صحابہ کرام سے قسم لی ہے تو اللہ کی قسم لی ہے یہ نہیں کہا کہ میری قسم اٹھاؤ یہ نہیں کہا کہ میرے سر کی قسم اٹھاؤ یہ نہیں کہا میری عزت کی قسم اٹھاؤ کیا کہا کس کہ کی قسم اٹھاؤ اللہ کی قسم اٹھا کے بتاؤ کہ تم واقعی اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو تم واقعی اللہ کی ہمد و بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو میرے بھائیوں اس حدیث سے دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلاۃ وسلام عالم الغیب نہیں تھے اسی لیے آپ صحابہ کلام کو بتا رہے ہیں کہ مجھے ابھی آ کے جبریل نے بتایا ہے علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ تم پہ فخر کر رہا ہے اگر آپ غیب جانتے ہوتے تو جبریل علیہ السلام کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی آپ صحابہ کلام سے کہتے کہ میں غیب جانتا ہوں مجھے پتا ہے کہ اس وقت اللہ تم پہ فخر کر رہا ہے لیکن آپ نے کیا کہا کہ جبریل آئے تھے انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ تمہارے اوپر فخر کر رہا ہے نبی علی السلاط اسلام میرے بھائیوں اور دیگر انبیاء کلام علیہم السلاط اسلام بھی غیب کی بہت سی باتیں جانتے تھے غیب کی جو باتیں اللہ نے بتا دی وہ جانتے تھے لیکن جو اللہ نے غیب کی باتیں نہیں بتائیں وہ انہیں معلوم نہیں تھی آج لوگ خامخا یہ عقیدہ اپنائے ہوئے ہیں کہ انبیاء کے نام علیہ الصلاط والسلام عالم الغیب ہیں اور یہ کہ نبی علیم عالم الغیب ہیں کاش یہ لوگ قرآن پاک کا مطالعہ کر لیں ساتواں سپارہ سورہ نعام ایت نمبر پچاس اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ لوگوں کو بتائیں قل آپ لوگوں کو بتائیں آپ لوگوں سے کہیں القمندی خزان اللہ کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں میں ایسا کوئی دعویٰ نہیں کرتا ولا عالم الغیبہ اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں قرآن پاک میں یہ ایت موجود ہے قرآن پاک آپ کے گھر میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ بتائیں لوگوں کو کہ ولا عالم الغیبہ میں غیب نہیں جانتا ولا اقول لكم اني اور او میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں ان اتبع الا ما يوها الي میں تو اس دین کی پیروی کرتا ہوں جو میرے اوپر آسمانوں سے نازل ہوا ہے نوواں سارا سورہ আরাف وہاں پہ اللہ تعالی کہتے ہیں قل املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله کہ میں یہ نہیں بات کہتا کہ میں نفع و کا مالک ہوں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے نبی سے کہ آپ ان کو بتائیں کہ میں نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں اللہ شاء اللہ سوائے اس کے جو اللہ چاہے ولوکن تو عالم الغیبہ اگر میں غیب جانے والا ہوتا اگر میں عالم الغیب ہوتا لذ اکثر تو خیر تو میں بہت سی خیر جمع کر لیتا وما مسر یسو <يَسُوح> مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہ پہنچی آپ کہہ رہے ہیں اگر میں عالم الغیب ہوتا مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی جب بھی تکلیف پہنچنے والی ہوتی آپ دائیں بائیں ہو جاتے تکلیف سے بچ جاتے لیکن آپ کو تکلیفیں پہنچی کہ نہ پہنچیں تیف کے پہاڑوں پہ آپ کو پتھر مارے گئے آپ کا خون بہایا گیا عہد کے میدان میں آپ کے دان شہید کیے گئے آپ کا چہرہ زخمی کیا گیا آپ کا سر زخمی کیا گیا اور خیبر میں یہودی عورت نے آپ کو کھانے کی دعوت دی آپ نے قبول کر لی اس نے بکرا آپ کے سامنے رکھا جس میں زہر تھا آپ نے بھی کھایا آپ کے کئی صحابہ کلام نے بھی کھایا اور کئی صحابہ کلام اس زہر کی وجہ سے ادری شہید ہو گئے اور آپ بھی پوری زندگی اس زہر کا اثر محسوس کرتے رہے اس کی تکلیف محسوس کرتے رہے اگر عالم الغیب ہوتے تو زہر ملا ہوا یہ گوشت ناول نہ فرماتے لیکن آپ کو تکلیفیں پہنچی رہیں ہاں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو غیب کی بہت سی باتیں بتائی ہیں اور آپ کے ذریعے غیب کی بہت سی باتیں ہمیں بھی معلوم ہو گئی ہیں جنت کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں میرے بھائیوں دیکھی ہے لیکن ہے کہ نہیں ہے اس بات کا پکا علم ہے جی ہاں پکا علم ہے جہنم ہے فرشتے ہیں جن کوئی مخلوق ہے دائیں بائیں ہمارے فرشتے نامہ اعمال لکھتے ہیں قبر میں فرشتے آتے ہیں سوال و جو آپ کے لیے سرات پر سرات سے گزرنا ہوگا حوض کوثر ہوگا رودے قیامت جہاں پہ نبی علیہ السلاۃسلام لوگوں کو پانی پلا رہے ہوں گے یہ ساری غیبی باتیں ہیں میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں کیا اس وجہ سے میں آپ کو عالم الغیب کہہ سکتا ہوں نہیں عالم الغیب وہ اللہ ہے جس سے کوئی بھی بات مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے انبیاء کلام علیہ السلاط والام کو اللہ نے غیب کی بہت سی باتیں بتائی ہیں جو نہیں بتائی وہ بے شمار ہیں لا تعداد ہیں جو بتائی ہیں انہیں شمار کیا جا سکتا ہے اگر اللہ تعالی اور انبیاء کلام علیہ السلاط والام کے مابین غیب کے علم کا فرق معلوم کرنا ہو تو بخاری شریف کی ایک حدیث کا مطالعہ کیجیے جس میں یہ آتا ہے کہ جناب خضر علیہ السلام اور موسا علیہ السلام سمندر کے کنارے پہ موجود ہیں ان کے سامنے ایک چڑیا آئی چڑیا چڑی نے سمندر میں سے پانی لیا ایک کترا دو کترے تو تب خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا نبی نبی سے کہہ رہے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ خضر علیہ السلام بھی نبی ہیں نبی نبی سے کہہ رہے ہیں کہ موسا جو علم اللہ نے تمہیں دیا جو علم اللہ نے مجھے دیا اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے یہ سمندر ہے اس میں سے چڑیا نے پانی لیا کیا چڑیا کے پانی لینے سے سمندر کے پانی میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں یہی مثال ہے میرے علم کی اور تمہارے علم کی اللہ کے علم کے سامنے میرے بائیوں انبیاء کرام علیہ السلام کا کل علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایک دو قطروں سے زیادہ حسیت نہیں رکھتا عالم الغیب وہ ہے ان اللہ لا يخفى علیہ شیئن فی الارض ولا فی السما جس, جس سے کوئی بھی چیز مخفی اور پشیدہ نہیں ہے قل لا يعلم الغیب من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ اللہ فرماتے ہیں سورہ نمل میں آسمان والوں میں کوئی عالم الغیب نہیں ہے زمین والوں میں کوئی عالم الغیب نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ کے تو عالم الغیب کون ہے میرے بھائیوں ایک اللہ عالم الغیب کون ہے انبیاء کرام علیہ مساط اسلام کو اللہ نے کئی غیبی باتیں بتائی ہیں کل غیب کا علم نہیں دیا اور اس حدیث سے بھی اسی بات کی تعید ہو رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس جب آئے ہیں وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پی فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہے میرے بھائیو یہ حدیث آج میں نے آپ کے سامنے کیوں رکھی ہے گزشتہ روز کسی صاحب نے مجھے کلپ بھیجا کلپ میں ایک اینکر ایک مولانا صاحب سے پوچھتا ہے کہ کیا صحابہ کلام نے بھی میلاد منایا تھا تو مولوی صاحب کہتے ہیں ہاں صحابہ اکرام نے میلاد منایا تھا اور اس بارے میں بڑی قابل اعتبار حدیث موجود ہے کون سی حدیث وہی حدیث جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے میرے بھائیو آپ نے حدیث سنی ہے اس میں میلاد کا تذکرہ آیا ہے بولیے ذرا اس میں کوئی ربیع الاول کا نام آیا ہو کوئی آپ کی ولادت کا ذکر آیا ہو جی بولیے آیا ہے میں پھر الفاظ دہرا دیتا ہوں شروع والے کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو کس لیے بیٹھے ہو تو صحابہ کرام کہتے ہیں جلسنا ند اللہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا ذکر کریں وہ نحمد اور اللہ کی ہم دو صناح بیان کریں اللہ کے ذکر کی مجلس ہے اللہ کی حمد و صنا کی مجلس ہے اور اللہ کی ہمد و صنا دو نعمتوں پہ ہو رہی ہے خصوصی طور پہ کون سی دو نعمتیں نمبر ایک یہ کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا نمبر دو اللہ نے آپ کے ذریعے ہم پہ احسان فرمایا کس کے ذریعے نبی علیہ السلاۃ والسلام کے ذریعے یہ دو نعمتیں ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ دو نعمتیں اللہ نے ہم پہ کی ہیں اور بہت بڑی نعمتیں ہیں تو بنیادی طور پہ اللہ کے حمد و صناع کی مجلس ہے اور اللہ کی حمد و صناع دو عظیم نعمتوں پہ ہو رہی ہے یہ دو نعمتیں واقعی عظیم نعمتیں ہیں ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے اب میں وہ دو ایتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ نے دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام جب اللہ تعالیٰ کی حمد و صناف بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے مسلمان ہونے کی توفیق بخشی اور اللہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے ہم پہ احسان کیا تو کیا یہ احسان آپ کی ولادت کا احسان تھا آپ کی پیدائش کا احسان تھا یا آپ کی نبوت آپ کی رسالت اور آپ کی شریعت کا احسان تھا یہ اندازہ کیجئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں یمن علیم یہ لوگ احسان جتا کر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے اللہ تمن علی اسلام مسلمان ہونے کا احسان نہ جتاؤ بل اللہ یمن کم اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر کہ اللہ نے تمہیں مومن ہونے کی توفیق بخشی تو میرے بھائیوں یہاں تھوڑی چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا آپ عمرے کے لیے آئے ہیں دو لاکھ روپیہ لگا کر ایک لاکھ روپیہ لگا کر وقت نکال کر پندرہ دن کے لیے دکان بند کر کے بیس دنوں کے لیے سکول بند کر اور چھٹی لے کر آئے ہیں یقیناً بہت عظیم کام آپ نے کیا ہے لیکن کیا یہ آپ کا اللہ پہ احسان ہے نہیں اللہ کا احسان ہے پیسے والے بہت ہیں کروڑ پتی ہیں ارب پتی ہیں لیکن یہ اللہ کا آپ پہ کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو عمرے پہ بلایا ہے آتے ہیں وہی جنہیں اللہ بلاتا ہے آتے ہیں وہی جنہیں اللہ بلاتا ہے افسوس ہوتا ہے بلانے والا اللہ ہے بیٹا دینے والا اللہ ہے دولت دینے والا اللہ ہے وقت دینے والا اللہ ہے اور لوگ ان نعمتوں کی نسبت غیروں کی طرف کر دیتے ہیں کوئی کہتا آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں یعنی کہ نبی علیہ السلام بلاتے ہیں نعوذ باللہ من دارک بلانے والا کون ہے میرے بھائیوں اللہ, اللہ, اللہ ہے بیٹا دینے والا کون ہے اللہ اور پھر تو نام رکھتا ہے پیران دیتا تو بہرحال میرے بھائیوں آپ عمرے کے لیے آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں حج کرتے ہیں یہ سارا اللہ کا احسان ہے آپ پہ آپ کا احسان نہیں ہے اللہ پہ تو پہلی وہ نعمت جس پہ صحابہ کلام اللہ کی ہم دو سنا بیان کر رہے تھے وہ کیا تھی دین اسلام کی نعمت اور دوسری نعمت نبی علیہطلام کی نعمت آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ پیدائش کی نعمت ہے کہ آپ کے نبی بننے کی نعمت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چوتھے اس بارے میں سورالعمران میں لقد من اللہ علمین اطباطی رسول المن الفصم یتلو علم آیاتی وزکیم وی الم القطاب الحکمہ و ان کان قبل الفیطمبین اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مومنوں پہ بڑا احسان کیا ہے یا اللہ کیا احسان اللہ کہتے عید باطفی رسول من الفسین کہ میں نے مومنوں میں ایک رسول بیجا ہے کیا بیجا ہے تو رسولہ باطفیم رسولہ آپ کا رسول ہونا یہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ میں نے تم میں نبی پیدا کیا ہے آپ کی پیدائش بھی یقیناً بہت بڑا احسان ہے لیکن سب سے بڑا احسان اللہ کا یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا اللہ نے آپ کو رسول بنایا اور بشر ہیں انسانوں میں سے بنایا اگر آپ فرشتے ہوتے تو لوگوں کے لیے پیروی کرنا مشکل ہو جاتا تو آپ کی بےست یہ اللہ کا احسان ہے آپ کی رسالت یہ اللہ کا احسان ہے آپ کی نبوت اللہ کا احسان ہے آپ کی لائیو شریعت اللہ کا احسان ہے آپ پہ اترا ہوا کلام پاک اللہ کا احسان ہے ازباط حفیظ رسول المن الفصم کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تم میں ایک نبی بھیجا اسے مبود فرمایا یتلو علم آیا اللہ کہتے ہیں میرا یہ نبی تمہارے سامنے میرا کلام پڑھتا ہے و یو ہم تمہیں گناہوں سے پاک کرتا ہے وم الکتاب الحکمہ تمہیں تعلیم دیتا ہے کس چیز کی قرآن کی اور سنت کی وہ ان قانو من قبل قبر الفی مبین اس احسان سے پہلے آپ کے نبی بننے سے پہلے آپ کی بے سے پہلے لوگ واضح طور پہ گمراہی میں تھے لوگ مومن کب بنے میرے بھائیو آپ کے پیدا ہونے کے بعد نبی بننے کے بعد جی نبی بننے کے بعد جب آپ نے اللہ کا کلام سنایا جب آپ نے لوگوں کو احادیث بتائیں تب جا کے لوگوں کی گمراہی جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہوئی تب جا کے لوگوں کو ہدایت ملنا شروع ہوئی تو آپ کا نبی ہونا آپ کی بےست آپ کی رسالت آپ کی نوت یہ احسان ہے جس کا تذکرہ صحابہ اکرام کر رہے تھے تو صحابہ اکرام کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی و دوسنا بیان کر رہے ہیں نمبر ایک اس لیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور نمبر ایک یہ کہ اللہ نے ہم پہ آپ کے ذریعے احسان کیا آپ کے ذریعے احسان کیا ہوا میرے بھائیوں دین ملا ہدایت ملی ایمان ملا نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہوا حج کرنے کا طریقہ معلوم ہوا تو کی سمجھ اور پتہ چلا کہ شرک کتنا بڑا جرم ہے تو میرے بھائیو اس چیز کا ذکر ہو رہا تھا اس حدیث میں اس چیز کا ذکر بالکل نہیں ہے جس کی طرف وہ مولوی صاحب اشارہ کر رہے ہیں اللہ تعالی علماء کرام کو ہدایت دے جب انسان اپنے آپ کو کسی ایسے مسلک کا پابند کر لے جو مسلک گمرائی پہ مبری ہو تو پھر انسان اس مسلک کو سچا ثابت کرنے کے لیے ایسے ہی تحریف کرتا ہے ایسے ہی طویلیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی تحریفات سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مستقیم پہ چلنے کی توفیق نہایت فرمائے و دعوانا دانا